پیارے آقا مدینے والے مصطفا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ اس سے راضی ہو اسے چاہیے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی الا محمد عالمی نیت شیخ طریقہ امیر احرسنت دامت برقاتم العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا اس میں سے چند مدنی پھول نمبر ایک مبا یعنی جا اس کام بغیر اچھی نیت کے کارے ثواب نہیں ہوتا دو مبا کام میں جس قدر اچھی نیت زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ نیت امیر عالسنت دعوت برکاتم العالیہ نے اس پرفت دور میں آسانی کے ساتھ نیکیاں کرنے گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بانام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت ہی کا عطا فرمایا تو اس مدنی انعام پر عمل کرنے کی نیت سے بھی نیتیں فرما لیجیے مولا علی سیر خدا قدرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تیرہ حروف کے نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی تیرہ ہے نمبر ایک حصول رضای الہی اجس وجل کے لیے بیان سنوں گا دو جہاں اللہ اجس وجل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا اسی طرح اوس اللہ کہا گیا تب بھی اللہ اجس وجل کا ذکر کروں گا یعنی او اللہ اللہ گا تین جہاں پیار مدینے والے مصف اللہ وسلم کا ذکر آئے صلو علی الحبیب کہا جائے تو درو شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علا محمد کہوں گا چار امگ کرام علیم میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام صاحب کرام علی ردوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور بزرگان دین رحیم اللہ مبین میں سے کسی کے بات ہوئی تو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا پانچ نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث سے پاک نیت منی خیر من عمل ہی یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا چھے توبہ کی ترکیب دلائی گئی یا طوبو اللہ کہا گیا تو شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع اللہ کی نیت سے استفیل اللہ کہوں گا سات عجائب قدرت الہی اصسل کا بیان سن کر ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا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 چنانچے پاراتی سور یاسین جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے سورت نمبر چھتیس تھرٹی ہے آیت نمبر بہتر تہتر سیونٹی ٹو سیونٹی تھری میں ارشاد خدا بندی ازلح اللہ لہم فمین رقوب بہم امین قرون ونحفیہ منافی اب مشارب افلا یشقرون ترجمۂ کنسولیمان اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے دس ان کے سے درس حاصل کروں گا اور عبرت کے مدنی پھول چنوں گا یارہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں طرح طرح کے معالجات یعنی علاج رکھے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اسے اپڑاوں گا اور خیر قائد امت کی نیت سے دوسروں کو بتاؤں گا بارہ اس سلسلے سے مختلف مدنی پھول حاصل کر کر اگر شرعی مسائل بیان کیے تو انہیں سیکھ کر کہیں خدائے قدیر عرصہ کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی کی دعوت عام کروں گا تیرہ ان مدنی پوروں کو تحریر بھی کروں گا اور دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حق دار بنوں گا نیتیں کریں گے ان اسی قدر اس بیان کا کرنا اور سننا مزید کار ثواب ہو جائے گا عدیم البرکت عدیم المرتبت پروانا رسارت مجدوں ملت محقق الطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت اللہ الرحمان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 علی الحبیب صلی اللہ ادا محمد جہاں ایک طرف ہمارا سلسلہ حیت الحان چوپانوں کا ختم ہو چکا اور ہم پرندوں کی دنیا میں اس موجود اور اسی دنیا کے اندر کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ اڑنے کی صلاحیت حاصل نہیں کرتے اور پرندے کہلاتے ہیں ان میں سے پرندوں کی یوں سمجھے گفتگو کی صورت ہے اور آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ سابقہ موضوع کے ہی مطابق مرغ اور مرغی ہی پر بیان ہے جی یہ پچھلے سلسلے میں یہی بیان تھا یہی موضوع تھا اور اس سلسلے میں بھی اس کے آپ سمجھے باقیات موجود ہیں پچھلے سلسلے میں فیضان سنت جلد اول آداب تام کے آخر جنات کی غذا کا جو باب چیپٹر ہے اس میں سے دو روایتیں احادیث مبارکہ ذکر کی گئیں جس کے اندر سفید مرغ کی عظمت کو بیان کیا گیا سفید مرغ کے پیارے آقا مدینہ والے وسفید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست ہونے کا بیان ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی محبت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت کا بھی بیان ہوا اسی طرح مرغی کے گوشت کے کچھ فوائد بھی ذکر ہوئے اور خواب کی تعبیر بھی بیان کی گئی اور اس کی کچھ اوسات وغیرہ بیان کیے گئے کہ مرخ کتنے اڑ سکتا ہے کتنے انڈے دینے کے اس کی ترکیب ہوتی ہے کس صورت میں انڈے دیتا ہے وغیرہ وغیرہ اس موضوع پر ہماری گفتگو ہو چکی اور آگے یہ موضوع ہمارا جاری ہے اور اس موضوع کے آخر میں آج ہم زبیحہ کے اندر پائے جانے والے بائیس وہ اجزاء جن کا کھانا ممنوع ہے. وہ سنیں گے مرغی مصنوعی کے مقابلے میں خود بنائے گئے گھونسلے کو زیادہ اہمیت دیتی ہے یہ پہلے زمین پر گھڑا کھودتی ہے اور پھر چھوٹی چھوٹی تہنیوں اور پتوں کے ذریعے اپنا گھونسلہ بناتی یہ اپنے انڈوں پر بیٹھ کر ان کی دیکھ بھال کر, کر ساتھ ساتھ گھونسلے کا درجہ حرارت بھی برقرار رکھتی ہے انڈوں کی نشوونما اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب مرغی انڈے سینے کے لیے بیٹھ جائے اور اس کا پہلا مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ مرغی انڈوں کو الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے اور اگر ایسا نہ کرے تو جس پورشن کا تعلق اس کے ساتھ ہوگا وہ جلدی سیک جائے گا دوسری طرف کچھ کمی رہ جائے گی اور یہ انڈوں کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے بھی نقصان دے تو دیکھیے اللہ تبارک نے اس جانور کو کتنا شعور دیا کہ وہ عقل نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت کہ اس جانور کو اتنا شعور ہے کہ مجھے انڈا پلٹنا ہے اس کی فطرت میں اس کی عادت میں اللہ تعالی نے یہ بات رکھی وہ انڈے پلٹتی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی جو انڈے ہیں اس کی حفاظت ہوتی ہے اور جو بچہ باہر آنا ہوتا ہے جس حالت میں آنا چاہیے اس حالت میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کیسی عالی شان قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور پر بھی کتنا رحم فرمایا کہ اس کے لیے اسباب مہیا فرمایا یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیتا ہے اگر وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے بلا سبب چاہے تو روزی عطا فرمائے بلا سبب چاہے تو ہر چیز کسی بھی واسطے کے کسی بھی وسیلے کی کوئی اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے مگر اس نے ایک نظام بنایا اس نظام کے تحت آپ خود دیکھیں دین کی شاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علی مسلاۃ و تسکیمات کو محبوس فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی محتاج نہیں ہے کسی نبی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی ولی کا محتاج نہیں ہے پیارا آقا مدین والے مصفا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دو جہاں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا امام الانبیاء نبی جن انبیاء بنا کر بھیجا گیا اور محبوب اکبر بنایا گیا سارے امی کے نام علیہ و تسلیمت اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں مگر محبوب اکبر آپ کی ذات ہے اور آپ کے ذریعے سے دین کی اشاد کی گئی اللہ تعالیٰ اس کا بھی محتاج نہیں نہ دنیاوی طور پر کسی چیز کا محتاج ہے نہ دینی طور پر کسی چیز کا محتاج ہے جو چیز چاہتا ہے اپنی مشیت سے اللہ تبارک مقرر فرماتا ہے اور اپنی مخلوق کو اس طرف ہدایت فرماتا ہے یعنی دین کی ترقی کے لیے انبیاء اور اولیاء کی طرف مخلوقات کو ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے ہی تو مخلوق بھر چڑھ کر اولیاء کرام کے پاس امبیا کرام علی مثلاط و تسلیمات کے مزارات پر حاضر ہوتی ہے اور ان سے فیض حاصل کرتی اور علماء کی روایتی جو بیان کی ہوئی ہیں اس کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کرتی ہے اور دنیاوی طور پر جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کر کر اپنی دنیا کی بہتری کی طرف بڑھ جاتی ہے تو اس مرغی کے اس معمولی سے عمل سے ہم سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو کس کام کی طرف رغبت دی جو عقل نہیں رکھتے تو عقل رکھنے والے طبقے کو کس انداز سے اللہ تعالی کی شکر گزاری کرنی چاہیے اس کا فیصلہ خود عقل مند طبقہ کر لے اسی طرح بعض جگہ پر جو فارمنگ وغیرہ اس کی ہوتی ہے اب مصنوعی طور پر اب یہ سارا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو اب جہاں پر جو اس کے انڈوں کی ترکیب ہوتی ہے اس کو مشین کے ذریعے ہفتے میں تین سے آٹھ مرتبہ الٹ پلٹ بھی کیا جاتا ہے انڈے سینے کے عمل کے بعد تقریباً اکیس دن بعد انڈوں سے بچے نکل آتے انڈے سے بچے نکلنے سے قبل بھی مرغی انڈے کے اندر موجود اپنے بچے کی آواز سننے کی بےتاب ہوتی ہے یعنی آپ یوں سمجھے کہ اب بچہ مکمل ہو چکا نا جب تو اب وہ مکمل شدہ بچہ انڈے کے اندر ہے تو بس اس سے باہر نکلنا ہے یہ اس وقت کی کیفیت ہے اب تک مرغی کا ایک دن میں سب سے زیادہ انڈے دینے کا ریکارڈ سات انڈے ریکارڈ کیا گیا جبکہ اب تک شمار کیا جانے والا سب سے زیادہ وزنی انڈے کا وزن بارہ اوش ریکارڈ کیا گیا اسی طرح ایک انڈے میں پائی جانے والی سب سے زیادہ زردیوں کی تعداد نو ہے دنیا بھر میں پچاس بلین سے زائد مرغیاں غذائی مقصد یعنی گوشت اور انڈوں کے حصول کے لیے پائی جاتی ہیں مرغی کے گوشت کو عموماً چکن کہا جاتا ہے اور وہ مرغی جو خاص طور پر گوشت حاصل کرنے کے لیے پائی جاتی ہے برائلر مرغی اس کو کہا جاتا ہے اس کی مناسب قیمت کی وجہ سے دنیا میں اس کا گوشت بکثرت کہا جاتا ہے بلکہ اگر کہا جائے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ مرغی کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا عام طور پر اس پرندے کے تقریباً تمامی اعضا غذا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں اس کا گوشت بھی بہت زیادہ مختلف انداز سے پکایا جاتا مگر لازمی بات ہے زبیحہ کے اندر کچھ چیزیں کھانا جائز نہیں ہوتا ناجائز ہوتا ہے مکرو تیری بھی, بھی ہوتا ہے ممنوع بھی ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آخر میں اس سلسلے کے اندر فیضان سنت سے ان زبیحہ کی تعداد جو کھانا زبیحہ کے اندر جو آزا کھانا جو چیزیں کھانا ممنوع ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بیان ہوگا عام طور پر مرغی کی عمر 5 سے 11 سال کے درمیان ہوتی ہے مگر گوشت کے حصول کے لیے پائے جانے والی برائلر مرغی کو اس کی نشو نما پوری ہونے تک فقط چھ ہفتوں بعد ہی ذبح کر دیا جاتا ہے اب سب سے زیادہ عمر پانے والی مرغی کی عمر تقریباً سولہ سال جو ریکارڈ میں آئی مرغی کے سر پر سات مختلف انداز کی قلخیاں تاج ہوتی ہیں جن کا تعلق مرغی کی قسم سے ہے مرغی کی گردن میں زرافے سے بھی زیادہ ہڈیاں ہوتی ہیں میٹھی بیس ٹائم اور مدنی چینل کے ناظرین اب طرح تصور کیجئے ایک طرف زرافہ ہے فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں زرافے کی اب دیکھیے آپ یہ مرغی ہے اتنی سی مرغی زرافے کی یہ لمبی گردن اور مرغی کی یہ چھوٹی سی گردن مطلب نظر بھی نہ آئے ایسی گردن اتنی چھوٹی سی گردن اور اتنی بڑی گردن تو زرافے کے اندر پائی جانے والی ہڈیوں سے زیادہ ہڈیاں مرغی کی گردن میں تو چھوٹی سی اس مخلوق میں اللہ تعالی نے ایسا انتظام اس کے لیے کیا کہ اس کی گردن اور اس کی گردن کا فرق دیکھیں اتنی بڑی مخلوق کے لیے کم ہڈی کی ضرورت ہے اور اس چھوٹی مخلوق کے لیے زیادہ ہڈی ہے اور اس ہڈی کو کس انداز سے مینج کیا ہے جب آپ ہڈی اگر مطلب اس کی گردن کی ہڈی دیکھتے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ کس انداز سے کتنی ہڈیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں مگر یاد رکھیے کہ گردن کے بیچ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کیا چیز ہوتی ہے اس کا بہن انشاءاللہ آخر میں ہوا اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے اس لیے اپنی غذا نگل جاتی ہے اس کا میدا غذا پیسنے کا کام دیتا ہے جی ہاں انسان کا جو میدا ہے وہ غذا پیسنے کا کام نہیں دیتا ہمارے ہاں غذا جو نگلتے ہیں وہ پیٹ خراب کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی مطلب ایک تعداد ایسی ہے جو دانت ہونے کے باوجود اس دانت کی نعمت کا فائدہ نہیں اٹھاتا دو میں مارے اور پیٹ کے اندر تو دانتوں کا کام آت سے لیتے ہیں پھر پیٹ پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں ہائے میرا پیٹ تو اب لازمی بات ہے دانت دیے اللہ تعالی نے دانت کا کام کیجیے اس سے اور میدے سے میدے کا کام لیجیے تو انسانی میدا بڑھائے مگر وہ غذا جو ہے نا والی پوری مطلب چابی ہوئی اس کو ہضم کرتا ہے اور مرغی کا چھوٹا سا میدا وہ میدا بغیر چبائی ہوئی خوراک کو ہزم کر جاتا ہے اس کے پنجے میں چار سے پانچ انگلیاں ہوتی ہیں اس کی عادت یہ کہ اپنے پنجے کی مدد سے مٹی کورچ کر اس میں سے بیج وغیرہ تلاش کرتی ہے مرغی نو میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے مرغی کا دل ایک منٹ میں دو سو اسی سے تین سو پندرہ بار دھڑکتا ہے ٹو ایٹ ٹو تھری ہنڈریڈ ٹائم جبکہ ان کا جسمانی درجہ حرارت ایک سو دو سے ایک سو تین ڈگری فورن ہائٹ تک ہوتا ہے ون ٹو ٹو ون مرغ ایک منٹ میں اٹھارہ سے بیس بار جبکہ مرغی تیس سے پینتیس مرتبہ سانس لیتی ہے یعنی مرغ جو ہے کک جو ہے وہ ایٹین ٹو ٹوینٹی ٹائم پر منٹ سانس لے سکتا ہے اور جبکہ ہین جو ہے وہ تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو ٹائم مرغی کے جسم پر بہت سے طفین چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی پائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ بیماری کا شکار بھی ہو جاتی ہے لوگوں میں ایک غلط فہمی مشہور ہے وہ یہ کہ چکن پوکس جو ہے وہ مرغیوں کی وجہ سے ہوتا ہے جی نہیں اصل میں یہ لفظ تھا جکن پوکس اور جکن پوکس کے مانا ہے کجلی والے دانے تو وہ بگڑ بگڑ کر چکن پوکس ہو چکا ہے انڈے دینے والی تیس ہزار مرغیوں کے ذریعے ماہانہ چالیس ٹن اور پانچ سو ٹن سالانہ کھاد حاصل کی جاتی ہے ایک مرغی سے ساری عمر کے اندر جو کچھ خارج ہوتا ہے اگر اسے جمع کر لیا جائے اور ایک مخصوص سائنسی عمل کو اختیار کیا جائے تو اس کے ذریعے سو والٹ کا بلب پانچ گھنٹے تک روشن ہو سکتا ہے ہماری زمین پر اگر حکومت انسانوں کی ہے اور ریاستیں انسانوں کی ہیں بادشاہتے انسانوں کی ہیں مگر یہ یاد رکھیے کہ ہماری زمین پر انسانوں سے زیادہ تعداد مرغیوں کی ہے مرغے اور مرغی کو ہمارے یہاں اردو ادب میں بھی بہت اہم مقام حاصل ہے آپ نے اس کی شاعری بھی سنی ہوگی اور اس کے بہت سے لوازمات بھی حاصل ہوں گے تعلیمی طور پر بھی اس کو ایک حیثیت حاصل ہے جبکہ تفریحی مقامات میں بھی اس کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے ہماری ایک تعداد مرغیاں بھی پالتی ہیں مگر پالنے والوں کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے پچھلے سلسلے میں اس کا بیان ہوا پوری دنیا میں سالانہ اس صنعت کے ذریعے چودہ بلین ڈالر کا کاروبار ایک سروے کے مطابق ہوتا ہے مرغی کے انڈے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ہماری روزمرہ زندگی میں چونکہ مرغی اور اس کے گوشت کو بہت اہمیت حاصل ہے لہذا اس ضمن میں خیر خائی امت کی نیت کے ساتھ چند احتیاطیں بھی عرض کی جاتی ہیں مرغی کے گوشت کو استعمال سے پہلے اچھی طرح دھونا چاہیے 1990 سو سے عیسوی کے اعداد و شمار کے مطابق 1990 نائنٹی فیصد لوگ 48% لوگ جو فوڈ پوائزن کی بیماری میں مبتلا ہوئے یعنی جتنے افراد کو کیلکولیٹ کیا گیا فوڈ پوائزن کس کو کس وجہ سے ہوا تو فورٹی ایٹ پرسینٹ وہ لوگ تھے جو مرغی کھانے کی وجہ سے فوڈ پوائزن کا شکار ہوئے لہذا اس کو دھو کے استعمال کرنا چاہیے چاہے مرغی تازی ہو یا غیر تازی اسے دو دن سے زیادہ فیزر میں نہیں رکھنا چاہیے فیس کی ہوئی یعنی جمی ہوئی مرغی کو ٹھنڈے پانی میں پگھلانا چاہیے اس طرح گوشت کے خون کے زراعت بہتر طور پر صاف ہوتے ہیں اگر مرغی کے گوشت سے بری مہک آ رہی ہے سمیل آ رہی ہے تو اس کی صورت ایسی ہونی چاہیے کہ آدھا لیمو کا رس اور پون چمچ نمک اس میں مل دی جائے اور اس کو اس طرح ملنے کے بعد اس کو دھویا جائے تو انشاءاللہ شاء بدبو زائل ہو جائے گی مرغی کے سخت گوشت کو نرم کرنے کے لیے ہلکی آنچ پر پکایا جائے تو انشاءاللہ شاء یہ سخت گوشت نرم ہو جائے گا جمی ہوئی مرغی کو ٹھنڈے پانی کے برتن میں ڈال دیں اور اس میں پون کپ نمک حاصل شدہ پانی میں ملا لیں آپ دیکھیں گے کہ مرغی زیادہ طور پر صاف ہو جائے گی اور اس کا ذائقہ بھی ان شاء اللہ بہتر ہو جائے گا آخر میں بھی مطلب مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے یوں سمجھے کہ خیر خائی کا ایک مدنی پھول دے دوں یاد رکھیے کہ جو مورگ ہوتا ہے وہ ہر اس چیز پر حملہ کرتا ہے جو اس کی مرغی کو نقصان دے لہذا آپ کی سرارت اگر مرغی پہ ہوگی تو مرغے صاحب حملہ بھی کریں گے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ مرغہ جب حملہ کرتا ہے تو اس کے پاس ڈنڈا بھی نہیں ہے پستول بھی نہیں ہے ریوالور کچھ بھی نہیں ہے میزائل بھی نہیں مارتا لیکن اس کے پاس چونچ ضرور ہے اور جب یہ چونچ مارتا ہے تو بہت گہرا زخم بھی کر دیتا ہے تو لہٰذا اپنے آپ کو گہرے زخم سے بچانے آفیت پانے اور شرارت سے بچنے کا ذہن بنائیے لہذا اس جانور کے پاس جانے سے بچنے کی صورت کیجیے اور انہیں تنگ نہ کیجیے آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ آپ بڑے مزے سے تنگ کر کر آ جائیں گے تو جب حملہ ہوگا تو پھر آپ آہ آ کر اٹھیں گے آخر میں آج کے سلسلے میں زبیحہ کے باس وہ آزاد جو ممنوع ہیں اس کا بیان کیا جاتا ہے سلح الحبیب صلی اللہ تعالی علا محمد دعوت اسلامی کی اشیاتی ادارے المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت دل اول سے آپ کو میں ان اعظہ کی تفصیل بیان کرتا ہوں فیضان سنت کا صفحہ نمبر 583 583 پر موجود ہے یہ امیر وسنت سے سوال جواب ہوتے ہیں جیسے مدنی مذاکرہ آپ سنتے رہتے ہیں تو یہ مدری مذاکرے کی تحریری صورت ہے تو میں آپ کو سوال بھی پڑھ کر سناتا ہوں اور آپ جواب بھی انشاءاللہ پڑھ کر سنانے کی سعادت پاؤں گا ذبیحہ کے وہ کون سے اجزا ہیں جو نہیں کھانے چاہیے جواب اس طرح کے ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام علی سنت احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ رحمان فرماتے ہیں حلال جانور کے سب اجزا حلال ہیں مگر بعض کے حرام یا ممنوع مکروہ ہیں نمبر ایک رگو کا خون دو پتا تین پا یعنی مسانا چار یا پانچ علامت مادہ اور نر چھ بی یعنی کپورے سات غدود یہ گاٹھے ہوتی ہیں غدود اس کی تفصیل انشاءاللہ شاء آگے آ رہی ہے آٹھ حرام نو نو گردن کے دو پٹھے کے شانوں تک کھچے ہوتے ہیں دس جگر یعنی کلیجی کا خون گیارہ का کا خون بارہ گوشت کا خون کے بعد گوشت میں نکلتا ہے تیرہ دل کا خون چودہ پت یعنی وہ زرد پانی کے پتہ میں ہوتا ہے پندرہ ناک کی رتوبت کے بھیڑ میں اکثر ہوتی ہے سولہ پاخانے کا मकाम سترہ ओजड़ी اٹھارہ आते انیس نطفہ بیس وہ نطفہ کے خون ہو گیا اکیس وہ نطفہ کے گوشکل کا ہو گیا بائیس وہ نطفہ کے پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا یا بے زبر مر گیا خون کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے اس کا کھانا حرام ہے بعد ضرور جو خون گوشت میں رہ جاتا ہے یعنی ہم جب ربا کرتے ہیں کچھ خون باہر نکل آتا ہے اور کچھ خون گوشت کے اندر رہتا ہے جو خون باہر نکل آتا ہے یہ دم مصروح ہے اور یہ ناپاک ہے کپڑے پہ لگے گا ناپاک ہوگا ہماری ایک تعداد ہوتی ہے وہ جان بوجھ کر اپنے کپڑے ناپاک کرنے کے لیے قربانی کے ایام پر آتی ہے کہ یہ بتانی بہت با برکت خون ہے کہ میرے جسم پہ لگنا چاہیے تو میرے کپڑوں پہ لگنا چاہیے اور مجھے یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے یاد رکھے بلا اجازت شرک چیز کو ناپاک کرنا یہ خود گنا ہے اور یہ خون کوئی ایسا مطلب اتر نہیں ہے جو آپ اتر لگانے کے لیے پہنچ گئے یہ ناپاک ہے جیسے باد, زخ جو خون میں رہ جاتا ہے مثلا گردن کے کٹے ہوئے حصے پر دل کے اندر کلیجی اور تلی کے اندر گوش کے اندر کی چھوٹی چھوٹی رگوں میں اگر, یہ اگرچہ ناپاک نہیں ہوتا یعنی گوش کے اندر بھی جیسے ہم کھاتے ہیں یہ کالی کالی ڈوریاں نظر آتی ہیں امیر عالیہ سنتیں بارہ دکھائی دیے مدنی مذاکروں کے اندر بھی باقاعدہ اپنے وہ ڈوری دکھائی کہ یہ ڈوری یہاں مراد ہے جو رگے ہیں جس کو کھانا ممنوع ہے اب یہ خون کی جو گوشت میں کئی جگہ چھوٹی چھوٹی رگوں میں خون ہوتا ہے ان کی نگہ داشت کافی مشکل ہے بہت مشکل ہے پکنے کے بعد وہ رگے کالی ڈوری کی طرح ہو جاتی ہیں خاص کر بھیجے سیری پائے اور مرغی کی ران اور پر کے گوشت وغیرہ میں باریک کالی ڈوریاں دیکھی جاتی ہے کھاتے وقت ان کو نکال دیا کریں مرغی کا دل بھی ثابت نہ پکائیں یعنی یہ مرغی کا دل ہے پورا ڈال دیا آپ نے ایسا نہ کریں لمبائی میں چار چیرے کر کر اس کا خون پہلے اچھی طرح صاف کیجیے پھر پکائیے کھائیے یہ سفید ڈوری کی طرح ہوتے ہیں خراب مقصد جو کہ بھیجے سے شروع ہو کر گردن کے اندر تک گزرتے ہوئے پوری ریڑھ کی ہڈی میں آخر تک جاتا ہے ماہر قصاب گردن اور ریڑھ کی ہڈی کے بیچ سے دو پر کالے یعنی دو ٹکڑے کر کر حرام موس نکال کر پھینک دیتے مگر باڑھ ہاؤ بے کی وجہ سے تھوڑا بہت رہ جاتا ہے اور سالن یا بریانی وغیرہ میں پک بھی جاتا ہے چنچے گردن چاپ اور کمر کا گوشت دھوتے وقت حرام مف تلاش کر کر نکال لیا کرے یہ مرغی اور دیگر پرندوں کی گردن اور ریڑھ کی ہڈی میں بھی ہوتا ہے پکانے سے قبل اس کو نکالنا بہت مشکل ہے لہذا کھاتے وقت نکال دینا چاہیے آپ جب گردن توڑیں گے نا تو بیچ میں کوئی چیز نظر آئے گی آپ کو وائٹ کلر کی وہ حرام مف ہے اس کو استعمال مت فرمائیے پٹھے گردن کی مضبوطی کے لیے اس کی دونوں طرف پیلے رنگ کے دو لمبے لمبے پٹھے ہوتے ہیں جو کہ کندھوں تک کھینچے ہوئے آتے ہیں ان پٹوں کا کھانا ممنوع ہے بکرے میں تو آسانی سے نظر آ جاتے مگر مرغی اور پرندوں کی گردن کے پٹھے آسانی نظر نہیں آتے کھاتے وقت ڈھونڈ کر یا کسی جاننے والے سے پوچھ کر نکلوا دیجیے گردن پر خلق میں پانچ جگہ چربی وغیرہ کی چھوٹی بڑی کہیں سرخ اور کہیں مٹی رنگ کی گول گول گاٹھے ہوتی ہیں ان کو عربی میں غدہ اور اردو میں غرود کہا جاتا ہے یہ بھی مت کھائیے پکانے سے پہلے ڈھونڈ کر نکال دیجیے اگر پکے ہوئے گوشت میں بھی نظر آ جائے تو نکال دیجئے کپورا کپورے کو خوشیا فوتا یا بیدا بھی کہتے ہیں ان کا کھانا مکروح تحریمی ہے یہ بیل بکرے وغیرہ یعنی نر میں مذکر میں نمایاں ہوتے ہیں مرغے نر کا پیٹ کھول کر آتے ہٹائیں گے تو پیٹ کے اندرونی سطح پر انڈوں کی طرح سفید دو چھوٹے چھوٹے بیچ نما نظر آئیں گے یہی ہیں ان کو نکال دیجئے افسوس مسلمانوں کے بعض ہوٹلوں میں دل کلیجی کے علاوہ بیل بکرے کے کپورے بھی بھون کر پیش کیے جاتے ہیں غالباً ہوٹل کی زبان میں اس ڈش کو کٹا کٹ کہا جاتا ہے شاید اس, کو کٹا کٹ اس لیے کہتے ہیں کہ گاہک کے سامنے دل یا کپورے وغیرہ ڈال کر تیز آواز پر توے پر کاٹے اور بھنے جاتے ہیں اور اس سے کٹاکٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے اجڑی اوجڑی کے اندر غلازت بھری ہوتی ہے اس کا کھانا مقروع تحریمی ہے مگر مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو آج کل اس کو شوق سے کھاتی ہے فیضان سنت 583 صفحے سفے سے 586 583 چھیاسی فائیو ٹو پیج نمبر پر یہ ساری باتیں ہیں اور امیر رسل فرماتے ہیں تمام باورچیوں بلکہ سبھی سی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ زبیخہ کی ممنوعہ چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتح و رضوی کی جلد 20 صفحہ 234 تا 241 البم نمبر ٹوینٹی پیج نمبر ٹو تھرٹی ٹو ون کا ضرور مطالعہ کریں سمجھ میں نہ آئے تو علماء کرام سے پوچھ لیں اس کے بعد کسی گوشت بیچنے والے سے مل کر ان چیزوں کی پہچان حاصل کریں یقیناً اس کو پڑھنا بہت مفید ہے مگر ساتھ میں تجربہ بھی ہو تو سونے پر سہاگا میٹھے میٹھی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کی طرف پہنچا ہم نے گوشت کے طبی فوائد پچھلے سلسلے میں مرغی کے گوشت کے بیان کر دیے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرعی مسائل آج بھی بیان ہوئے الحمد للہ الس وزل اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کی تعبیر بھی بیان کر دی تھی مگر آخر میں چند باتیں ایک تعداد ہوتی ہے جو آپس میں مرغ لڑاتی ہے اب مرغ لڑانے لڑانا ناجائز اس کا تماشا دیکھنا ناجائز آپ خود دیکھے دونوں کو آپ نے لڑا دیا اور اس کو پتہ نہیں کس انداز سے مرغ بناتے ہیں تو ایک کا یہ نام رکھتے ہیں ایک کا وہ نام رکھتے ہیں تو ان کو لڑا رہے ہوتے ہیں اور ایسی لڑائی ہوتی کہ بسا اوقات ایک مرغ آپ سمجھے کہ اس میں اس کی موت یقینی ہو جاتی ہے اس طرح انداز سے لڑنا اور اس سے مزہ اڑانا یعنی زمانے جاہلیت کے اندر جس انداز سے لوگ کام کرتے تھے آج کے طبقے کا ہمارے کیا کہا جائے کہ ہمارا وہ مسلمان اس زمانے جالیت سے بھی بڑھ کر جائلیت کے کام کر رہا ہے یا کیا کہا جائے اس کا فیصلہ آپ خود کریں ایسا فیل کرنا ناجائز اور جہنم میں لے کر جانے والا کام ہے اس سے توبہ بھی لازم ہے اور کیا عجب کے مطلب اس جانور پر اگر ہم رحم نہ کھائیں تو ہمارے لیے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں اور اگر ہم اس پر رحم کھائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی حصہ ملے اس چیز سے بھی توبہ کیجیے اور جو جو ان کاموں میں ملوث ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجیے اور یہ بھی یاد رکھے کہ ہمارے ہاں جب مرغ کی بات آتی ہے ایک بحث ضرور ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں محاورے بھی استعمال ہوتے ہیں مرغی کی ایک ٹانگ تو ہمارے ہاں بہت سے ایک ٹانگ والے ہوتے ہیں جن کو سمجھایا جائے تو ان کی ٹانگ وہیں کی وہیں رہتی ہے ان کی مثال وہی ہوتی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ بھائی وہ شرٹ لگا لو دو جمع دو چار نہیں ہوتے دوسرے نے کہا تم ہار جاؤ گے سامنے والے نے جواب دیا میں ہر مانوں گا ہی نہیں تو ہاروں گا کیسے تو وہ مرغ کی ایک ٹانگ والا ہمارے یہاں کا نظام چلتا ہے اور پھر ہمارے یہاں ایک بحث یہ بھی چلتی ہے کہ بھائی انڈا پہلے تھا یا مرغی پہلے تھی تو انڈا پہلے یا مرغی پہلی ہو اس پہلی اور دوسری بات کا جو حاصل ہی نہیں ہے تو اس پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے یعنی فضول گفتگو کرنے کا جو موقع ہوتا ہے اس وقت یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ انڈا پہلے تھا یا مرغی یعنی آپ یہ بس فیصلہ کرتے رہیے حل نہ ہونے والا فیصلہ ہے اور اسی پر آج ہمارا سلسلہ ختم ہوا مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی ان شاء اللہ سلو الحبیب صلی اللہ تعدا علام محمد تو حبیب صلی اللہ تعدا علام محمد